اب آپ اس مبارک سلسلے کا بارو حل کا سمعت فرمائیں. لہٰذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا عقل کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نہیں نہیں ایجادات بنا لے ایٹم بم بنا لے عقل کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ میزائل ایجاد کر لے جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا وہ کیسی عقل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 علماء نے ایک مسئلہ استعماد کیا انہوں نے کہا کہ مسلاً ایک آدمی مر جائے اور وہ وسیعت کرے کہ میری جائیداد جو ہے ان کو دی جائے جو عقل والے ہیں تو کس کو دینی ہوگی فکہ نے ایک مسئلہ نکالا یہی جی تو فکا کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک بات سے مسائل کو چنتے اور آج بد قسمتی یہ ہے کہ جن کو اللہ نے خود عقل سے معروم کیا ہے وہ فقہ پہ اعتراض کرتا کیونکہ اس بیچارے کا خود عقل ہو تو عقل والے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 تو اس نے کہا کہ تم پھر یہاں کیوں انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے ہیں جس نے مجھے یہاں کڑا کر دیا ہے انہوں نے کہا تم اچھے وزیر ہو گئے کسی سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہاں وزیر صاحب شرمندہ ہوئے حالانکہ ڈاکٹر اس کو روکتا رہا کہ ان کو ہاتھ نہ ملانا ڈاکٹر بے چارہ اشارے کرتا رہا لیکن وزیر تو وزیر ہوتے ہیں نا انہیں ڈاکٹر صاحب کی کیا سننی تھی تو پٹ سے فوراً آپ ہاتھ, ہاتھ دیا دیا تو ہاتھ پکڑ لیا اندر سے اب وہ ہاتھ چھوڑے نہیں اور ہاتھ اگر پردیس صاحب زور لگاتے ہیں تو آگے لوہے کی سلاخیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا تو وہ ہاتھ چھوڑتا ہے آپ کو ڈاکٹروں کو لیں, اس نے کہا جی, ہم نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ دور سے دیکھیں آپ ہاں ان سے بات زیادہ نہ کریں ان سے ہاتھ نہ ملائیں یہ بیچارے بگڑی ہوئی عقل ہے کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے حالات ہو سکتے ہیں کسی وقت اس کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے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 اس نے کہا کہ تیسری آنکھ بناتا رہا یہاں لگا دیتا تھا کہ ہم پیچھے سے بھی دیکھ سکیں اس نے کہا یار بڑے بے وقوف ہیں جیسے تمہیں وزیر بنایا یوں کر کے بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں پر پیچھے ایک لگانے کی کیا ضرورت ہے یہ کون سی بڑی بات ہے یوں کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے پیچھے یہاں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت تم کیسے وزیر بن گئے پاگل اس نے کہا اب میں اس کو کیا بتاؤ تو ڈاکٹر نے کہا اشارے سے وزیر کو سمجھایا کہ اس سے بحث نہ کرو اس سے کہو کہ تم بتاؤ میں نہیں جانتا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 کہا اب ہوئی نہ بات اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وزیر صاحب کی جان چھوٹ گئی وزیر صاحب کہا اس نے کہا دیکھو اب کا تمہیں وزیر بنا دیا مجھے وزیر بنا دے دیکھو میں کیا کرتا اس نے کہا اگر اللہ یہاں تیسری آنکھ لیتے میں تو یہاں لگا انگلی گلا دیکھنا اندر دے دی ناک دیکھنا دی. یہاں بھی ضرورت پڑی تھی دیکھ لیا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 اپنا رستہ ایجاد کر لیا اور دنیا نے ان کو امام مان لیا یہ عجیب آدمی اصل وجہ کیا ہے کہ اپنے اکول جو ہیں اپنے عقل ناقص ہیں. عقل ہو تو آدمی سمجھے نا اب آپ مجھے دکھائیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے میں کہوں گا سرخ رنگ کا پتھر ہے مجھے کیا ہے کیا بلا ہے اگر آپ وہی چیز جوہری کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا جناب یہ یاقوت ہے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 کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو چلایا اور بلایا تو اپنی پوری کائنات کے نظام کو حکم دیا کہ جہاں کھڑے ہو یہیں تھم جاؤ اب میرے بدری کی سواری آ رہے بس رک جاؤ سورج رک جاؤ اپنی حرکت کر دی اب میرا نبی گزرے چاند تارے روشنی ہر چیز تھم جائے اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہو جائے نظام جام کر دیا کیونکہ اب محمد مصطفیٰ گزر صلی اللہ علیہ وسلم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 انہوں نے کہا کہ میں جبری لوں فقیلا من با تمہارے ساتھ کا محمد صلی اللہ علیہ پکیلا حلپ عیسائی عیسی ہی میں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں انہوں نے کہا کیا حضور کو بے ست یا آپ کو بلاوا بھیجا گیا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 اور بائی طرف نظر ڈالتے ہیں تو فوراً رونا شروع کر دیتے ہیں من ہوا فقال آدم جبریل سے میں نے پوچھا کہ یہ کون نے کہا یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہے میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ادھر دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں فرمایا جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اصحاب الیمین کو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 حبریل امت کے یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی اچھی بیویوں کو چھوڑ کے گندی بیویوں سے منکالے کرتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا نظارہ بھی دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں اور کھولتا ہوا دریا ہے اس دریا کے اندر ہیں وہ تیرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور جب وہ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 علیہ السلام. کہ دوسرے آسمان پہ پھر میرے اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے میری ملاقات کروائی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں جب تیسرے آسمان پہ, پہ پہنچا تو میری ہارون السلام سے ملاقات ہوئی جب میں چوتھے آسمان پہ, پہ پہنچا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی شطر اللہ اللہ نے جتنی حسن جمال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 تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ سلاد ابراہیم علیہ سلاد ہے اور میں نے کہا یہ گھر کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو کعبہ ہے بہتر معمور ہے یہ تو اللہ کا کعبہ ہے ایک کعبہ وہ ہے جو زمین میں ہے اور ایک کعبہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے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 اس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی اور حضور فرماتی ہے کہ اگر بیت المامور کو اللہ چاہے اور زمین پہ اتار دیں تو این اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے اسی لیے اس کعبے کا حکم جو ہے وہ تحت سرا زمین کی اصل تک ہے اور آسمانوں تک ہے اسی لیے تو ہے نا کہ آپ ہائی جہاز میں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے نماز پڑھ لیں ضروری تو نہیں کیونکہ سارا کعبہ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 کہ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہ بنائی جائے کیونکہ کیوں؟ وہ بھی تو مسجد کے حکم میں ہے اب بعض فوکا اسی لیے اجازت نہیں دیتے کہ مسجد کے نیچے دکانیں ہوں مسجد کے نیچے مارکیٹ ہو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ جی چلو آمدنی ہوگی مسجد محتاج نہیں رہے گی کیونکہ ہم اقتصادی اور مادیات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا خدا پر تو ہماری نظر ہوتی نہیں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 سدرت ماشا اللہ کے نبی فرماتی ہے میں نے ایک ایسا درخت دیکھا وہ درخت جو ہے بیری کا درخت تھا سدرا کہتے ہیں فرمایا کر سمر کا کلالی آپ نے فرمایا وہ سمر اس کا پھل اس کا ایسے تھا جیسے بستیے کلال کے مٹکے ہوتے ہیں اور پتے اس کے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں بڑے بڑے لیکن فرماتے ہیں کہ سدرا کیا تھی اس کو فراش من ان کے فراش جو تیرے چھوٹے چھوٹے جب آگ جلائیں تو اڑتے ہیں چما جلائیں تو اڑتے ہیں فرمایا وہ سونے کے بنے ہوئے انہوں نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا اور اللہ کے ملائکہ وہاں سجری ریز تھے اور ایسا جمال اور کمال کا منظر تھا حضور فرماتی صحابہ سے کہ نیلا اصف میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا جمال میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسے جمال اچھا یاد رکھیں کہ سدرت المنتہا کو سدرت المنتہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو نیچے سے بندے کے امال جاتے ہیں یہ بھی وہی پہنچتے ہیں بس اس کے آگے نہیں جاتے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 جبریل علیہ اسلام کو اصلی صورت میں دو دفعہ دکھلایا ایک دفعہ جب کہ جبریل افق میں تھے اور میرے مدری زمین پہ تھے اور ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ و راج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ پاکر پالا گدر آزل تنخرا اب دوبارہ دکھلا ہے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 پہلے تو آپ کا سفر براق پہ تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ عروج جو ہے معاج یعنی آپ کا سیڑھی مبارک سے تھا اس کے بعد فرماتے ہیں رف رف رف, رف, رف کا بانا یوں کیا ہے علاوہ ہے کہ یوں سمجھیں جیسے قالین بچھا دیں اور اس قالین پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قالین اڑ جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اوپر لے جایا گیا میں نے دیکھا تو جبری کھڑے ہیں تو میں نے کہا جی تم کیوں کھڑے ہو گئے اس نے کہا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا بس میرے تو مقام کی انتہا ہو گئی کیونکہ وما الا مقام معلوم ہم میں سے ہر آدمی کا ہر فرشتے کا ایک مقام ہے اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے بس میری حد ہو گئی ہے اسی کو مولانا مصنوعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنوعی میں نقل کیا ہے نا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 اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اب میرے لیے اور میری امت کے لیے پچاس نواز فرد فرمائی اور اللہ نے مجھے خواتی میں سورت البکرا ادا فرمائی اور یہ اعزاز بھی وہی ملا کہ جب حضور نے کہا تحت اللّہ بات جب اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کے دربار میں اپنی حاجری اپنی خوشبو اپنی خضو اپنی بندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پہ سلام بھیجا آج کل تو یہ مسئلہ بھی بڑا پاک میں بڑا یعنی فتنہ انگیز بن گیا کہ دیکھو جی السلام علیہ کا کا خطاب ہے کاف خطاب کے لیے ہوتا ہے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 جیسے کہ مثال کے طور پر فرعون کی اور مس علیہ السلام کا مکالمہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا اور نوروز کا مکالمہ ہے کالا ابراہیم ربی الدی اہی و امید کالا انہی و امید اب اس کا معنی یہ کہ میں کہہ رہا ہوں میں تو اس کلام کو نکل کر رہا ہوں کہنے والا تو وہ تھا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 یا جیسے فراؤن نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی موسیٰ کہ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو ہو چکا ہے پر نہ میں خدا ہوں اور خدا کیسے اب کاف خطاب کا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے نہ فرعون بدبخت موجود ہے لیکن ہم تو قرآن کو پڑھ رہے ہیں نقل کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اب ہم خطاب کر رہے ہیں اس لیے یاد رکھیں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 میرے اوپر اور میری امت پہ اللہ نے پچاس نوازے تو علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ جی مدنی سرکار دو عالم سرسوں آپ واپس جائیں اپنے اللہ سے معافی بسل تخفیق اللہ سے معافی مانگیں پچاس نوازے بہت پیارا اب یہاں سے بھی لوگوں نے اللہ رحمت فرمائے نہ جی اب کیا کریں عقل ایار ہے سو بھی بنا لیتی ہے ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق پھر مسئلے دیکھو جی مسا علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا نا یہ دیکھو وہابی کہتے ہیں کہ نبی مدد مدد نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ وہابی کہتے ہیں انبیاء کے علم غیب نہیں ہوتا دیکھو موسی اسلام کے علم غیب تھا تو کہہ رہے ہیں نا بھائی بچا دبادیں آپ کی امت نہیں پڑے گی معافی مانگو اپنے اپنے مسئلے ہیں اپنے اپنے عقل ہیں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 واپس آ گئے علیہ السلام نے عزد کیا کہ حضور آپ پھر تو صحیح عدیشوں میں ہے کہ آپ نے پھر سوال, پھر, سوال پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا پھر سوال کیا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے نوازیں پانچ ہیں لیکن وہ ادا تو پانچ کریں گے ہم لکھیں گے پچاس منجا ابلحسن فلاح اشرم صالیہ کہ ایک نیکی کا دس گنا دینا جو ہے یہ تو میرا فیصلہ ہے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 اور بار بار موسا علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں اس پر بھی علماء نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اصل میں موسا بھی تو کلیب اللہ تھے اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے انہوں نے جب کوہے طور پہ سوال کیا تھا رب یارنی اندر علیہ کہ میرے اللہ مجھے اپنی زیارت کرائیں تو اللہ نے منع فرما دیا کہ لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے ہو اس پہاڑ پہ نظر جماؤ انس اسْتَقَرَّ مکان ہوں فصو اگر یہ مک اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہ گیا تو پھر تو تم مجھے دیکھ سکو گے فلما تجلار بخر موسائک پلما کا کال سبحان کا لیک اللہ دوبارہ کو بتا نہیں جب اپنی تجلی داری تو پہاڑ ریزا ہو گیا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 اور اس کے بعد بیت المقدس میں پھر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا پھر اس کے میرے لیے براغ لائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے براغ پہ بٹھا کہ امبک مقدمہ میں آئے اور ابھی رات کا پورا حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صبح ہوئی حضور نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے مجھے اس راؤ میں راج کرایا اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے در اصل مقام نبی یاد رکھ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 روحانی نہیں تھا کہ اگر روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو پھر کافی کو شور مچانے کی ضرورت ہی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا خواب جو ہے آدمی کوئی بھی دیکھ سکتا خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں رات پدین منورہ میں تھا اور ریاض الجنت میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جناب وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے پھر آ رہا تھا اور خواب شریف خواب تو خواب ہے خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا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 اس لیے کافروں کا اعتراض ہوا اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے بھاگا اور سیدھا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور کہنے لگا او خود یہ لینا آیا ابھی بکر باہر پہر آپ وغیرہ کیا بات ہے انہوں نے کہا اما سمیت اما قال صاحبوں کا تم نے نہیں سنا کہ آج تمہارا ساتھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے دیکھو ہم ٹھیک کہتے تھے نا نقوظب اللہ کے آپ کو جنون ہے ہماری بات ٹھیک تھی ان کا کیا بات کمال کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں اور رات بھی ابھی پوری نہیں گزری یہ میں مسجد اکسا کی اور ابو ابو جہل جی، نے جب یہ ساری بات کہہ دی تو سیدنا را بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات پوچھی اس نے کہا ابھی جہل یہ بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے جو باتیں تم نقل کر رہے ہو <القالا محمدن صلصن> کیا یہ باتیں میرے مدنی پاک نے خود کہیں تم نے کہا کمال کرتے ہو بھائی چل کے پوچھ لو نے کہا, کہا اگر میرے نبی نے فرمائی ہے تو ابو جی ہل سن لو کہ پھر میرے مدنی سچ نے سچ فرما کہا وغیر تمہارا بھی دماغ چل گیا کیسے سچ پر کہا ہم تو اس سے بھی زیادہ کی بات مانتے ہیں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 اتنے عرصے سے مکہ شریف میں جاتے ہیں نوازے پڑھتے ہیں آپ نے کبھی دروازے گنے یا نا آپ نوازے پڑھنے جاتے ہیں دروازے گننے جاتے یہ آدمی مسجد میں گیا نا مال پڑی واپس آ گیا اور دروازے تھوڑے گنتا رہتا ہے کہ دروازے کتنے حضور اگر مسجد ایکسا میں گیا دروازے گننے گئے کیا آپ سے پوچھا جائے کہ دروازے کتنے ہیں اور کیسے ہیں لیکن دشمن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 کم نہیں وستے ابھی تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات تو الحمدللہ للہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانۂ جاہلیت سے لے کر آپ ولادت رضاد جواب تجویز بے ست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 راو و راج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکے میں کہ ایک قبیلہ دوس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس قبیلے کا ایک سردار تھا امر بن تو فیل جب آد روایات میں اس کا نام بالعکس ہے تو بن ابن وہ مکے میں آئے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 لیکن تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تو اس نے کہا ٹھیک تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوست رئیس دوس تو فیل کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہو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 ح ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبائک لبائک لبائک لبائک کہتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ انہوں نے کہا نہیں اللہ شریقملک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں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 ہمیں تو مصم نے عمیر نے اسلام سکھلایا تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام کوئی چاہیے کوئی وقت مقرر کریں تو دو آدمیوں کو منتخب کیا گیا برائے ابن معرور اور اسعد اساد بالغ یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے فرمایا من میں کہاں سے آئے انہوں نے کہا میں یسرف اس وقت یصرف تھا مدینہ, بنا مدینہ تو بعد میں بننا جب مدینے والا گیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس ان نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب تھی ہم چاہتے ہیں کہ نو بائی اوکا ہم آپ کے ہاتھ میں بت کریں اور ہمارے ساتھ تو تہتر آدمی ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جی برار برا ابن مارور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 تو پتا ہے اس صحابی نے کیا کہا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لا ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے اس نے کہا کہ ولہ ہی کہا اللہ کی کسم لانکیلو اس معاہدے سے اب تو نہ تو اب ہم پھریں گے اور نہ پھریں ہم اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے آپ ہمیں جنت لے کے تھے آپ بھی اپنے وعدے پہ قائم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 یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا مذہب بھی ملتا لیکن روایات تو ہوتے ہیں کچھ خاندانی روایات اور آدات تو ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم آپ کو اکیلا بھیجا چلو،, چلو لیکن دیکھیں کمال عباس کا خاندانی لوگ تھے نا عباس نے کسی نے نہیں کہا کہ ابھی مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بعت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو حضور کی تو جماعت بڑھ رہی ہے کیوں مجلس کا راز مجالس بل بالامانات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 اتنی کرخت آواز کے پورا بناش ہل گیا انہوں نے کہا کہ اہل قیام اہل مکہ پور ایسی زور سے آواز جس نے کہا کہاں سو رہے ہو آل یسرف نے تو محمد مدنی کے ہاتھوں پہ بید کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ تمہاری قتال پہ اتفاق ہو گیا تیار ہو جاؤ تم اب جب یہ آواز آئی سب قرائش حیران آواز کہاں سے آ رہی ہے کہ عجیب بات ہے وہ کون ہی اشرف والے جو ہماری کتاب کے منصوبے بنا رہے ہیں اب قرآش ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے, رہے ہیں ان کو کوئی آدمی نہ ملا دو آدمی ملے ایک اسدادہ وہ بھی مدینے والے ان نے پکڑ لیا قرائش نے پکڑ لیا ان نے کہا کہ بتاؤ کہ کون آئے مدینہ سے اچھا خدا کی شان حج ختم ہو گیا تھا وہ بات ختم ہو گئی تھی وہ لوگ چلے گئے مدینہ شریف کی طرف یہ ابھی بےچارے سفر نہیں کر سکے تھے باقی تھے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 کہتے ہیں ایک آدمی گزرا اس نے جا کے ایک آ... کپارے قریش میں جبیر ابن مت تھا وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا دوستی تھی اس نے جا کے جبیر سے کہا جو کہ قبال ساتھ نے وعدہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے دوست ہیں وہ تمہارا حلیف ہے تو وہ وہاں سے بھاگا اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہو پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا اندر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 جہالت کی بات ہے نجد کا منع یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد تو یہ ہے کہ کے بعد نجد العراق الق عراق تک سارا نجد یہ کوئی نجد کا علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے اسی کو تحمد میں ڈالا جائے وہ تو عراق جو ہے یہ سارا عراق تک نجد نجاتا اسی طرح تہاما ہے حجاز ہے یہ اونچا علاقہ تھا اس لیے وہ نجد کہلاتا تھا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 تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آ گیا تم نے دیکھا کہ چلو یار یہ بھی ججد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے پہچھانا ہوا تو ہے ہی نہیں صورت پہلے کمی نہیں دیکھی ایسے آدمی کی لیکن لگتا ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے چہرے مورے سے چلو اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں مشورے کا اندر جا کے بیٹھ گئے اس کے بعد مشورہ شروع ہو گیا ابو جال نے کہا کہ ماں دارا اب بتاؤ کیا کریں کہ محمد بدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی شان اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں ایک آدمی بیٹھ کر کہا کہ بڑی آسان بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے جب آپ بند ہو جائیں گے آپ کی تبلیغ بند ہو جائے گی آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا غلط معبوس ہو گئے وہ جو آدمی بیٹھا تھا نا شیخ نجیدی کی شکل میں ابو البختری اس نے کہا کہ لئی سہاظر کہ یہ تو مشورہ غلط ہے مشورہ نے کہا کہ بھی کیوں غلطی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں رکھ سکو گے اللہ کے نبی اگر قید میں ہوں گے تو آپ کے ماننے والے جو ہفشہ میں ہیں مدینہ میں ہے وہ بھی تو اکٹھے ہو گیا آپ پر چڑھائی کریں گے حملہ کریں گے آپ لوگوں پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو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 اچھا کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی وہ تو اندھیرا تھا ساٹھ آدمی حملہ کر رہے تھے پتا نہیں تلوار کس کی لگی تعین ہے قاتل بھی مشکل ہو جائے گی تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ بھائی دیت ادا کریں تو ہم ساٹھ کرانے ہیں پیسے جمع کر کے دیت دے دیں تو وہ جو بیٹھے تھے نا رجر نجدی اور شیخ نجدی اور باقیوں نے کہا تو محاذ یہ ہے تجویز دیکھے نا تجویز تو ہوئی نا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 طرف نکل پڑتے مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لیے حضرت عمر ہے ان نے اعلان کیا کہ بھی میں کل جا رہا ہوں مدینے اگر قریش میں مقابلہ کرنا ہے تو نکلو میں چوری نہیں جا سکتا ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیا لے کے جا رہے ہیں تمہارا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 اب نے کہا مقابلہ کر لوگوں نے کہا چھوڑو کیوں مقابلہ کرتے ختم ہو گئی ایک آدمی جا رہا ہے اس نے مکہ چھوڑ دیا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیرہ سماعت فرمائیں